ولا تخ طلو اولا دکم املاق اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل نہ کرو اب قتل کی دو صورتیں ہیں ایک صورت تو یہ کہ پیدائش کے بعد بچے کو مار دینا اور یہ خیال کرنا کہ میں اس بچے کی پرورش نہیں کر سکتا میں روزی کہاں سے کماؤں گا میری انکم اتنی نہیں ہے دوسری صورت یہ ہے کہ پیدائش کے بعد بچے کو قتل نہ کیا جائے لیکن اس کو اپنے پاس نہ رکھا جائے اور بے یاروں مددگار کسی بھی سینٹر میں پھینک دیا جائے تو یہ بھی بچے کو ہلاک کرنے کے معنی میں ہے کہ اس کے اخلاق اس کی شخصیت پوری تباہ ہو جاتی ہے تیسری صورت یہ ہے کہ جب عورت کے پیٹ میں بچے کی عمر چار مہینے ہو جاتی ہے تو تقریبا ساڑھے تین مہینے یا چار مہینے کے دوران اس بچے میں روح آ جاتی ہے اب اس کے بعد حمل کو گرانا یہ بچے کا قتل کرنا ہے تو یہ بھی حرام ہے ایک اور صورت ہے جو چوتھی صورت ہے وہ یہ ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی کو اختیار کرنا کسی اور وجہ سے نہیں صرف اس وجہ سے کہ بچے زیادہ ہوں گے تو میں انہیں کہاں سے کھلاؤں گا یہ سوچ سے خاندانی منصوبہ بندی اختیار کرنا حرام ہے کوئی اور مجبوری ہے تربیت کا معاملہ ہے عورت کی صحت کا معاملہ ہے بچوں کی صحت کا معاملہ ہے تو پھر اور بات ہے بات صورتیں اس کی جائز بھی ہیں لیکن صرف یہ تصور کہ بچے زیادہ ہو گئے تو میں انہیں کیسے کھلاؤں گا حضرت آپ تصور کریں کئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے پاس ایک ہی بچہ ہے لیکن اتنے وہ مسائل کا شکار ہیں کہ وہ ایک بچے کو بھی کھانا کھلانے پر قادر نہیں ہے اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کے ہاں دس دس بچے ہیں لیکن اللہ تعالی نے اتنا دیا ہے کہ دس بچے کیا سو بچوں کو وہ کھانا کھلا سکتے ہیں تو روزی کا دینے والا کون ہے اللہ تعالیٰ اب بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے دو بچے ہو گئے اور میری تنخواہ جو ہے پندرہ ہزار روپے ہے میں دو بچوں کا اخراجات اطمینان سے اٹھا سکوں گا لہذا میں تیسرا بچہ اس کے لئے خاندانی بندی استعمال کرتا ہوں اب بتائیے اللہ تعالیٰ اگر اس کو بے روزگار کر دے تو کیا یہ دو بچوں کے اخراجات اٹھا سکے گا روزی دینے والا کون ہے تو املاد کے معنی یہی ہیں کہ وہ تنگ دستی کے خوف کی وجہ سے بچوں کو قتل کرتے تھے تو مانن یہ بھی قتل پایا جاتا ہے کہ حقیقتاً قتل نہیں ہے لیکن خاندانی منصوبہ بندی کو تنگ دستی کے خوف کی وجہ سے اختیار کرنا اسے فقاہ اسلام نے حرام قرار دیا ہاں اس کی جائز سنتے ہیں جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو وہ کسی مستند مفتی سے رجوع کر کے شرعی مسئلہ معلوم کر لے نو نر و ایاکم ہم انہیں بھی روزی دیں گے اور تمہیں بھی روزی دیں گے ان نہ قتل خط ان کبیرا بے شک ان بچوں کا قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے شاید آپ کو یہ خبر معلوم ہوگی کہ اسرائیلی پروفیسر اس نے کتاب لکھی ہے غالباً اس کا عنوان یہ ہے کہ یورپ پر تیسرا اسلامی حملہ اس کتاب میں وہ یہ لکھتا ہے مسلمانوں کی تعداد بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اس نے اس کیلکولیشن پیش کی ہے کہ ایک مہینے میں اتنے یورپ کے اندر مسلمان ہو گئے کافر اتنے کافر ایک مہینے میں مسلمان ہوئے ایک سال میں اتنے مسلمان ہوئے تو اس نے کہا کہ آئندہ چند سالوں کے بعد یورپ میں مسلمانوں کی اکثریت ہو جائے گی اس لیے اس کا راستہ روکا جائے اور اس کتاب کے اندر ایک رپورٹ کے مطابق خاندانی منصوبہ بندی پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے یورپ کے مسلمانوں کو یہ پابندی لگائی جائے کہ وہ اپنے یہاں بچوں کی ولادت زیادہ نہ کریں کیونکہ جس تیزی سے مسلمانوں میں افزائش نسل ہے ایک تو افزائش نسل ہے بڑی تیزی کے ساتھ پھر دوسرا مسئلہ یہ کہ مسلمان بدکاری نہیں کرتا وہ نکاح کرتا ہے تو نکاح کرنے کی برکت سے اولاد کا سلسلہ وہاں زیادہ ہے پھر تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کئی کافر دن بدن دن مسلمان ہو رہے ہیں تو اس طرح بھی کتاب میں بڑا وویلہ کیا ہے کہ یورپ اپنی آنکھیں کھول لے اس برے وقت سے پہلے سمجھ جائے ورنہ اس وقت مسلمانوں کی جو تعداد ہے چند سالوں میں یہ تعداد ڈبل ہو جائے گی تو اصل ان کے مقاصد اور ہیں یورپ کے اندر کئی ایسے ممالک ہیں جہاں افزائش نسل پر ترجیح دی جاتی ہے اور جہاں پر ہر بچے کے پیدا ہونے پر انہیں انعام دیا جاتا ہے اس کے سارے اخراجات گورنمنٹ برداشت کرتی ہے لیکن مسلمانوں پہ یہ زور کیوں دیا جا رہا ہے کہ وہ خاندانی منصوبہ بندی اختیار ضرور کریں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ اولاد کی کثرت کرو میں اپنی امت کی کثرت پر کل بروز قیامت ناز کروں گا ابو داود شریف کی یدیش پاک ہے حضور کا فرمان دشمنان اسلام کی سازش کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. ولا تقرب زِنًا اور زنا کے قریب نہ جاؤ ان کا فاحش بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے اور یہ بہت ہی برا راستہ ہے ولا تخت التی حرم اللہ اللہ بالحق اور کسی جان کو ناجائز قتل نہ کرو جس جان کو قتل کرنے سے اللہ نے منع فرمایا وہ من مظلوما اور جو مظلوم قتل کیا جائے فقطی سلطان بس ہم نے اس کے ورثا کو قاتل پر قابو دیا پیساس اور دیت کے مسائل ہیں فلاح یو صرف ل تو وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے اور زمانۂ جاہلیت کی طرح ایک مقتول کے بدلے میں کئی کئی کو یا بجائے قاتل کے اس کی قوم و جماعت کے اور کسی شخص کو قتل نہ کرے ان کان کا نہ منصورہ بے شک جو مظلوم ہے اس کی مدد کی جائے گی ولا تقربو مال التی اللہ احسن اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طرح جاؤ جو کہ اچھا انداز ہے یعنی یتیم کے مال کو نقصان نہ پہنچاؤ یا بلوغا اشد یہاں تک کہ یتیم جوانی کو پہنچ جائے وہ اوفو اور اپنے آہد کو پورا کرو ان آہدہ کا بے شک عہد کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے گا وہ اوف الکلا ادا تم اور جب تم ناپو تو پورا ناپو وزینو بالقس فاسل مستقیم اور اپنے ترازو کو سیدھا رکھو درست ترازو سے ناپو یہ ایک شخص پر لازم ہے کہ اگر مشین ہے ترازو ہے یا جو بھی چیز ہے وہ اس کو چیک کرتا رہے اس میں کوئی خرابی نہ ہو اس کو درست رکھنا ایک دکاندار پر لازم ہے خیر و احسن نویلا یہ بہت بہتر ہے اور اس کا انجام بہت پیارا ہے ولا تخفا لئی کبھی علم جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑھو یعنی جاسوسی نہ کرو لوگوں کے عیب نہ ڈھونڈو ان سمان ول بسورا ول فو بے شک کان آنکھ اور دل کلو الاکان آنہ مسبولہ ہر ایک کے بارے میں سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا کہ آخ نے کیا دیکھا کان نے کیا سنا اور دل و دماغ نے کیا سوچا ہم غور کر لیں ہماری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہے کان کیا سن رہے ہیں ہمارا دل و دماغ کیا سوچ رہا ہے زمین پر اترا کرنا چلو ان کا لن تفریق اردا بے شک تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے و لن تب لغل اور لمبائی میں پہاڑوں تک نہیں پہنچ سکتے یعنی غرور کرنا بالکل نادانی ہے بندے کو چاہیے کہ وہ آجزی کرے کلو زالی کا کانا سئی اہو اندا کا مکروہ تمام کے تمام گنا اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے ظال کا مما اوح الئی کا رب کا مین الحکم یہ حکمت میں سے وہ حصہ ہے جو آپ کے رب نے آپ کی طرف وہی فرمایا ولا تجرا <آخرا> لوگوں تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو خدا نہ سمجھو فت القوفی جہنم ملومم مدورا ورنہ تم جہنم میں ذلیل و رسوا ہو کر داخل ہو جاؤ گے اف اصفا کم رب کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے بیٹے پسند فرمائے تمہیں بیٹے دیے وہ تخذا من الملا اکتی اور اپنے لیے فرشتوں سے بیٹیاں بنائیں کیونکہ وہ بیٹے کو بہت فقیت دیتے تھے تو فرما بیٹے تمہارے لیے اور وہ بیٹی جسے تم پیدا ہونے پر دفن کر دیتے ہو نفرت کی وجہ سے تو وہ بیٹیاں تم نے اللہ کے لیے سمجھی ہیں ان نہ کم بے شک تم بہت ہی بری بات کہتے ہو چوتھا رکو مکمل ہوا اس میں جہاں اور بے شمار نصیحتیں ہیں کان آنکھ اور دل کا ذکر ہے اللہ تعالی ہمیں ان اضا کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے بس آج اس آیت کریمہ پر غور کرتے ہوئے نیت کر لیں کہ ہم اپنے کانوں کی اپنی آنکھوں کی اور اپنی سوچ کی حفاظت کی کوشش کریں گے اچھی اور پاکیزہ سوچ اچھی باتوں سے پیدا ہوتی ہے جب اچھی باتیں بار بار سنیں گے تو انشاءاللہ خواب بھی اچھے ہوں گے اور سوچ بھی اچھی ہوگی اور اگر بری چیز دیکھیں گے تو پھر نوزہ نظال ایسا ہو سکتا ہے کہ امام صاحب کے پیچھے نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور نوزب اللہ نظال کوئی اگر ڈرامہ دیکھ کر یا فلم دیکھ کر آیا ہے تو امام صاحب یہاں قرآن پڑھ رہے ہیں اور اس کے ذہن میں وہ گندے سین چل رہے ہیں بتائیے کس قدر محرومی ہے اس طور پر بعض لوگ نماز سے ہی محروم ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بھئی ہم کام کاج کرتے ہیں تو وسوسے نہیں آتے نماز میں آتے ہیں بات یہ ہے کہ کام کاج میں انسان کا ذہن مصروف ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ ذہن تھوڑی دیر کے لیے فارغ ہوتا ہے تو جو چیز دیکھی ہے وہ دماغ میں تو گھومے گی اگر کوئی شخص اب چھوڑتا ہے تو دو تین مہینے تک اس کا اثر باقی رہتا ہے مکمل بے حیائی کا بائکاٹ کر دے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے خوب قرآن مجیب فقان حمید کے نور سے منور ہو تو انشاءاللہ ظاہر اور باطن روشن اور منور ہو جائے گا